<تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب والصلاة والسلام ہر رسول المین <الكريم> أعوذ بالله السميل العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبدون یہ سورت ال ہے جس میں کل بمانی اعلان کے ہے کہ اے اہل ایمان اس بات کو کھول کر بیان کر دو اپنی زبان اور اپنے عمل سے کفار کو مخاطب کرتے ہوئے کہ لا اعبد ما تعبدون یہاں پر سیوا بھی واحد متقلم کا رکھا کہ میں نہیں عبادت کرتا اس کی جس کی تمہیں عبادت کرتے ہیں آپ ابن تعمیر رحی اللہ فرماتے ہیں خطبہ مسنونہ میں پہلے جمع کے سیوے ہیں پھر اس کے بعد جب شہادت کا وقت آتا ہے تو اشہاد یہ واحد متقلم ہو جاتا ہے اس لیے کہ یہ اتنا نازک اور اہم معاملہ ہے اسی کے لیے تو ہمیں پیدا کیا گیا ہے اس میں ہر شخص اپنی ذمہ داری خود اٹھائے اور خود اس بات پر اپنے ارادے اپنے قول اور اپنے عمل سے پورے اعتماد کے ساتھ قائم ہو کر معاشرے کو یہ کہہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمر لا آبود میں نہیں عبادت کرتا ما تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہیں. یعنی میرا اور تمہارا واضح فرق یہ ہے کہ میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں اور تم غیر اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں ہمارا اور کفار کا یہ فرق زندگی کے ہر میدان میں واضح ہونا چاہیے اگر یہ کمزور ہے تو اور بات ہے اگر زندگی کے بعض میدانوں میں یہ بالکل کفار کے برابر ہو جاتا ہے تو ربض الجلال ولی اکرام کی عبادت کا حق وہاں پر ادا نہیں کیا گیا کیونکہ جو شخص اللہ کی عبادت نہیں کرتا لازم ہے کہ وہ غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص کسی چیز کی بھی عبادت نہ کرے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا اما بدھ اور تم ہی اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرنے والا ہوں بعض نے کہا عابدون یہ صفت ہے اور پہلے خیال ہے یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ جب تک تم الح واحد پر ایمان نہ لے آؤ تم اور میں ایک راستہ یا مشترکہ راستہ اختیار کریں کرے والا آبد تم اور نہ ایسا ہو سکتا ہے کبھی ممکن ہے اس کا سفا پھاڑ دو کہ میں عابد ہو جاؤں میری زندگی میں میری صفت یہ ہو کہ میں عابد ہو جاؤں اس کا جس کی تم عبادت یا ما بمانی من کے ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو غیر اللہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہماری بنیادی بنیاد ہی یہاں سے جدا ہوتی ولا ان تم آبد نما اور نہ تم ہی کبھی عبادت کرنے والے ہو سکتے ہو بعض نے کہا پہلا حال ہے دوسرا مستقبل ہے بعض نے کہا اس میں ماضی اور مستقبل کا فرق ہے بہرحال جس طرح بھی ہے بار بار ایک حقیقت کو دوہرایا گیا ہے کہ عبادت میں تمہیں کفار کے ساتھ کبھی شریک نہ ہونا چاہیے تمہارا معبود جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کا اظہار تمہارے قول اور عمل سے واضح طور پر نمائندگی کے طور پر ہو جانا چاہیے فرد سے بھی اور جماعت سے بھی لقم دین کم تمہارے لیے تمہارا دین میرے لیے میرا دین امام بخاری کہتے ہیں لقم دین کم القف ولی میرے لیے اسلام ہے اور تمہارے لیے تمہارا دین کفر ہے سابت افی صحیح مسلم رضی اللہ و تعالی ان رسول اللہ صلی اللہ کارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ پڑی کلکی طواف یعنی کلیہ فیرور اور الله عہد سورت الخلاص یہ طواف کی رکعتوں میں پڑی طواف کے بعد بیت اللہ کے جو مقام ابراہیم پر رقأطین ادا کی جاتی ان میں وفیصحی مسلم منہدیثی ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کارا بھی رقاط الفجر فجر میں پڑھی نبی علیہ صلاۃ اسلام دو دونوں صورتیں غالباً سفر میں اور امام احمد ابن عمر سے روایت لائے ہیں کہ نبی علیہ سلاط اسلام نے فجر میں بھی یہ پڑھی اور مغرب میں بھی پڑھی اور کئی دفعہ نبی علیہ اسلام میں ان دو صورتوں کو جمع کیا پہلی سورہ الکافرون جو سورہ برات ہے کفر اور کافروں سے اعلان جدائی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ اعلان کر دو دوسری صورت الاخلاص ہے جو اس کی بنیاد ہے یہ ساری کی ساری برات اس بنیاد پر ہے کہ ہم اس معبود پر برحق پر ایمان لے آئے ہیں کہ جس پر ایمان لانے کے بعد ہمارا اور کافروں کا راستہ عبادت کے اعتبار سے کبھی مشترکہ نہیں ہو سکتا اور ہماری پوری زندگی عبادت سے رقم ہے دلی حدیث لائے ہیں امام احمد سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقرا قل یا نم اللہ خاتمہ فین نہ من شرک پھر اس پر اس کے خاتمے پر جو ہے تو جم جا یہ شرک سے برات ہے اور نبی علیہ السلاۃ والسلام سے پھر ایک روایت ہے کہ جب تو سونے کے لیے جا تو فقرہ قل یا او ہلکا فرون یہ پڑ حتم انہ برات یہ بھی وہی مفوم ہے حتٰ کہ تو اسے پورا کرے یہ شف سے برات ہے حاج یہ سورا ابن کثیر کہتا ہے سورت البرات یہ سورت البرات ہے بالکل اعلان ہے مشرقین سے بیزاری کا من العمل اللذی اس عمل سے جو مشرق کرتے وہی فی اور اخلاق کا حکم دیتی یشمل سے کتاب ہے جو زمین پر موجود ہے یہ اس وقت نازل ہوئی جب انہوں نے کہا کہ ایک سال آپ کے معبود کی عبادت اور ایک سال ہمارے معبود کی عبادت ہوا کرے گی یہ تسلیم کر لو تو اللہ رب العزت نے اعلان برات کا حکم دیا اب یہ پچھلی دفعہ بھی ہمارا موضوع تکفیر تھا تکفیر کے بارے میں اس چیز کا رد کرنا مقصود تھا پچھلی دفعہ جو خاص طور پر آج ایک پوری دعوت بن کے پھیل چکی ہے وہ یہ کہ تکفیر کا موضوع کسی کو کافر کہنا یہ بڑا خطرناک یہ خطیر ہے یہ پھسلانے والا ہے بس منہ بند کر دیا جاتا ہے جب کوئی نوجوان پریشان ہو کر پوچھتا ہے کہ ان حالات میں میں کیا کروں اور کیا ہے یہ سارا کچھ یہ لوگ کدھر جا رہے ہیں اسے خبردار تکفیر کے موضوع پر بات نہیں کرنی یہ ظلم ہے تکفیر کے موضوع کو سمجھانا علماء حقہ کی ذمہ داری ہے اس کا وعلیکم السلام مثبت پہلو بھی اور منفی پہلو بھی کس اعتبار سے اس کے اندر بے اعتدالی ہے اور کس اعتبار سے یہ فرض عم اور ایمان کی ان ضروریات میں سے ہے جس کے بغیر ایمان ثابت ہی نہیں ہوتا حافظ ابن تعمیرہ کہتے ہیں کہ ہم تقسیم کیوں کرتے ہیں اہل سنت یہ کتاب ہے ان کی بڑی زبردست کتاب ہے الفتاثا فرد البکری بکری ایک گمراہ صوفی تھا جس کے ساتھ حافظ ابن تیمیر رحمہ اللہ کا ٹاکرا ہوا بڑی دنیا ہے جن کے ساتھ انہوں نے جنگ کی ہے نظریات کے میدان میں بھی اور کتال کے میدان میں بھی تو اس شخص نے گمراہ نے ان کے خلاف بہت سی کتابیں لکھی اور اس کتاب کا یہ رد لکھا حافظ نے ایک کتاب لکھی بہت سی کتابیں نہیں لکھی غلطی سے میں نے کہہ دیا اس کا یہ رد لکھا اس میں انہوں نے کہا و آئمت السنجماعت و اہل العلم و ایمان اہل سنت و کے جو امام ہیں اور اہل علم اور ایمان جو لوگ ہیں سیم العلم والعدل و ان میں علم بھی ہے ان میں عدل بھی ہے یہ انصاف سے کام لیتے اور ان میں رحمت بھی ہے کیونکہ یہ رحمت اللہ کی امت ہے فیامون الحق اللہجی یقون موافقینا یہ سن سالمی یہ حق کو جانتے ہیں اور اس حق کو جاننے کی وجہ سے یہ سنت کے موافق چلتے ہیں اور برعت سے بچے ہوئے ہوتے ہیں وہ یا عدلونا علامن خارا جمینہ ولا <عَلَمَهُم> اور جو سنت سے خارج ہو جائے بد نصیب اس کے ساتھ بھی یہ عدل سے پیش آتے ہیں بے شک وہ ان کے ساتھ ظلم کرے کما قال کالا جس طرح اللہ نے فرمائیا منو ای وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ہوا مینا لہد ابل قسط اللہ کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ نمائندہ بن جاؤ فرد کی صورت میں اور جماعت کی صورت میں اور شہادت دے دو انصاف کا اپنے اقوال سے اپنے اعمال سے جماعت و فردن دونوں طرح تمہاری یہ شہادت جو ہے یہ تمہاری عبادت ہے اللہ کی عبادت ہے کہ تمہارا وجود جو ہے اور تمہاری زندگی جو ہے دنیا کے اندر اور نمائندگی اسلام کے اندر وہ اتنی واضح ہو کہ کفار کو یہ دعوت پہنچ جائے کہ اللہ کی عبادت کرنے والے کون ہیں اور وہ کیسے ہوتے انہیں پوچھنا بھی نہ پڑے آپ اتنے واضح ہو جاؤ بلا یا گری من کم اللہ اللہ تا عدلو اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھار دے کہ تم انصاف کو ہاتھ سے کھو بیٹھو یہ عدلو عدل کرو اکربول یہ تقوی کے قریب ہے وہ تخ اللہ اور اللہ سے ڈرو ان اللہ قبیر اللہ خبردار ہے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو پھر کہتے آپ حضل طیبیہ یارحم الخلق وہ اللہ کی مخلوق پر بڑے رحیم ہے لَهُمُ الخیر وَالْهُدَى وہ اللہ کی ساری مخلوق کے لیے بھلائی کے اور رہنمائی کے چاہنے والے ہیں وال علم اور وہ چاہتے ہیں کہ ساری مخلوق کو کم از کم اتنا علم پہنچا دے ہر شخص تک کہ وہ جہنم کی دہد ہوئی آگ سے بچ جائے اور جنت کا وارث بن جائے لا سیدون شر لَهُمْ ابتدا ابتداً کسی کے لیے شر پسند نہیں کرتے یہ خاص اختلاح ہے ابتدان ابتدان کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی شخص کفر اور شاشی گناہ نفاق اور اس قسم کے اعمال کا مظاہرہ کرتا ہے اور اس میں انہیں خیر بھی جھلکتی نظر آتی ہے تو ابتدا شروع سے اس پر برس نہیں پڑتے اس پر روپ نہیں لگاتے اس کو دھکیلتے نہیں ہے بلکہ اسے سمجھانے کی علم سے ہم کنار کرنے آگ سے بچانے کی کوشش کرتے ابتدا اس کے لیے شر کو پسند نہیں کرتے الا یہ کہ وہ حق کے مقابلے میں تمرد اختیار کرے تکبر اختیار کرے اور ڈٹ جائے اور شر کو اپنے لیے خود پسند کر لے پھر وہ مجبوراً بل اذا ہوں جب وہ بدلہ لیتے پھر تو بدلہ لینا اللہ کا حکم ہے بیوخت ہوں اور ان کی اختار کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جہلا اور ان کی جہالت کو وہ ظلم ہوں تو وہ کیا ہوتا ہے کسی لی کان اور کس بند مزال کا بیان الحق و رحمت الخل یہاں بھی ان کا کسٹ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کیونکہ خوشی ہو رہے ہو کہ ہم مسلمان ہیں ان کو ہم کافر کہہ رہے ہیں مشرق کہہ رہے ہیں اس کو ہم مرتاد کہہ رہے ہیں اس کو مناسب کہہ رہے ہیں کبھی خوشی محسوس نہیں کرتے بلکہ یہ اللہ کا ایک فیضہ ہے یہ ایک بوجھل بات ہے یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو انہیں کرنا پڑتا ہے کیونکہ اللہ کے دین میں وہ کام بھی ہیں جو ہو سکتا ہے کہ انسان کے دل میں بعض اوقات اسے پسند نہ آئے اس کے باوجود اللہ کا حکم سمجھ کے کرے شیخ سفر حوالی مثال دیتے کہ عورت کو اپنی سوکن کبھی پسند نہیں ہوتی اس کے باوجود وہ اسے برداشت کرتی کہ میرے اللہ کا حکم ہے اور میرے اللہ کا حکم عدل و انصاف پر مدوی ہے اور حکمتوں کو لیے ہوئے میں کون ہوں جو اس پر اعتراض کروں دل کو زبردستی اس پر راضی کرتی ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالی اس کے سینے کو کھولتا ہے اور اسے ایمان عطا کرتا ہے اسی طرح سے کبھی بھی کوئی پسند نہیں کرتا کہ لوگوں کو میں غلط کہوں کیونکہ غلط کہنے سے آپ کے لوگ دشمن بن جائیں گے اگر آپ کسی کو غلط نہیں کہیں گے تو آپ کے دوست بے شمار ہوں گے حتیٰ کہ وہ جو اللہ کے بدترین دشمن ہے وہ بھی ایسے مولوی سے بلا کر دعا کروائیں گے اور کہیں گے کہ بال مول صاحب آپ تو صرف ہمیں بلا لیا کرے ہم آپ کے پاس حاضر ہو جایا کریں اس کے پاس حاضر ہو کر دعا کروائیں گے اس کے لیے تحفے اور تحائف لے کر جائیں گے جو ہی وہ امر بالمعروف کے ساتھ نہ ہی نہیں منکر کرے گا پھر انبیاء اور رسل علیہ مسلاط وسلام جن سے زیادہ اخلاق والا جن سے زیادہ رحیم و کریم جن سے زیادہ بڑے خاندان والا جن سے زیادہ خوبصورت شخصیت اور خوبصورت سیرت والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا پھر ان کو بھی پتھر پڑے مما تی عمر رسول اللہ کا نبی <يَفْتحذیون> یس کوئی بھی ایک رسول نہیں آیا کہ اس کے ساتھ ٹھا نہ کیا جائے ایک صحیح روایت ہے بخاری کی ہے مسلم کی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ تم یہ کرو تو انہوں نے کہا کہ کفار تو میرے سر کو کچل دیں گے جبرائیل کو کہا علیہ صلاح و السلام انہوں نے کہا اللہ کا یہی حکم ہے اور یہ حکم اتنا شکیل تھا کہ مالک نے فرمایا ان ناسن القی علئی کا پلند اس واسطے اہل ایمان کو یہ کام بہرحال کرنا ہے خود ایمان پر قائم ہوتے ہوئے یہ بہت زیادہ ظلم ہے کہ مبلغ خود تو اس پر قائم نہ اور لوگوں کو تبلیغ کر رہا خود اس پر قائم ہوتے ہوئے اپنے قول و عمل کے ساتھ بھی پیغام پہنچانا ہے اور ہر اعتبار سے اس پر جم کر ایک اسما بھی لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے کہ اللہ کی عبادت ہوتی کیا ہے کسے اللہ کی عبادت کہتے تو شیخ ابن تعمیرہ فرماتی کانا قسم ہوں ان کا ارادہ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے اس سے بزا بیان الحق وہ حریف ہیں لالچی ہے اس بات کے کہ لوگوں کو حق پہنچ جائے لوگ کتنے بیوقوف ہیں پھر عرض کرتا ہوں وہی مثال اچھی مثال ہے کہ بچے کھلونے سے کھیل رہے ہیں اور یہ کھلونا بم ہے جیسے کہ روس نے پھینکے تھے افغانستان پہ اب ان بچوں کو منع کرنا ہے اس میں یہ ہریس ہے اس بات کا کہ یہ میرے پیارے پیارے بچے میرے بھائیوں کے بچے میری قوم کے بچے میرے سامنے ان کے ٹکڑے ہوں گے میں کیسے برداشت کر پاؤں گا اب کیسے منع کروں کہ ایک دم ڈرانے سے بچے کوئی پین نہ کھینچنے وہ ہر ممکن اپنا ارادہ بھی درست کرے گا اور اپنی کوشش بھی درست کرے گا بالکل مومن کی مثال یہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم کے ساتھ اپنی جان کو حالات نہ کر بیٹھئے گا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دن اور راتیں اسی فکر میں اور اسی غم میں گزرتی تھی اور وہ اپنے اوپر خیال کرتے تھے کہ شاید میں کچھ کمی جو ہے اس کا شکار ہوا کیوں یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو اللہ انہیں تسلیاں دیتا اور تسلیوں پر آیات نازل ہوتی کہ تو حق پر ہے تو حق ادا کر رہا ہے تیرے ساتھ اللہ یہ ظالم تجھے نہیں جتا ظالمین بھی آیات اللہ اے محمد یہ تیری تقسیم نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم تجھے تو صادق و امین کہتے ہیں یہ ظالم رب الجلال ولی اکرام کی آیات کی تقدیف کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سلیح دی جاتی مومن مبلغ اسی طرح کا ہوتا ہے ہم میں ہر کوئی درجہ بدرجہ ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ سلم تو ایک مثال ہے ان کو سامنے رکھ کر چلنا ہے جس قدر بھی درست ہو سکے انسان ہو جائے تو مبلغ وہ ہے جو رحمتوں سے اور جو لوگوں کے درد سے بھرا ہوا ہو وبر بالمعروف و نہ ہی ونکر اور امر المنکر کرتے ہیں وہ دین کلّہ اور وہ چاہتے کہ دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے وہ پورے کے پورے اپنی زندگی کے سارے میدانوں میں معاشی سماجی تہذیبی ثقافتی اس کے بعد دوستی دشمنی حکومت اور اس کے بعد ریا بننا یہ سب معاملات میں ان کے پیمانے اللہ کے نازل کردہ پیمانے ہو جائیں حدود و قیود اللہ کی ہو جائیں اور سارے کا سارا دل خالص اللہ کا کلم اور مالی کل ملک وحد شریف کا کلمہ لوگ زبان سے اور اپنے عمل سے اور اپنے معاشرے کی پوری تشکیل سے بلند کر دے پورا معاشرہ دیکھ کر لوگ یہ جان لے کے یہ معاشرہ پورے کا پورا اللہ اکبر کہہ رہا ہے یہاں پر بڑے چھوٹے کی کوئی پہچان نہیں ہے یہاں تک کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم فاطمہ کو جو بڑی خاندان کی عورت ہے سجا دیتے ہیں اور اس کا ہاتھ کٹوا دیتے ہیں چوری کے بدلے میں اور یہ فرماتے ہیں کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوری کر بیٹھتی تو محمد اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا صلی اللہ علیہ عبادت یہ ہے اللہ اکبر حقیقی یہ اللہ اکبر ہے یہ اللہ کی عبادت ہے آل هم فی سبیل اللہ اور مومن سننا اللہ کے راستے میں لڑتے بھی ہے تلوار بھی اٹھاتے اسلحہ بھی استعمال کرتے بندوں کو قتل بھی کرتے یہ مجبوری ہے جس وقت کوئی شرط پر ڈٹ جائے من قات اللہ یوقات الفی سبھی اور جو ان سے لڑتا ہے وہ کے راستے میں لڑتا ہے کا صدیق و اہل جس طرح صدیق مرتدوں سے لڑے ربی اللہ تعالی عنہ کن سے مانی زکات سے اور جھوٹے نبوت کے دعوے داروں سے تو ابن تیمیہ انہیں مرتب کہتے وقع علی ابنی ابی طالب مال خوارج المارکین و مال غلط و صبایہ اور جس طرح علی خوارج سے اور دین سے نکلنے والے غالیوں سے اور صبائیوں سے لڑے معلوم خالص ان کے اعمال کی یہ پہچان ہے اس لیے عبادت بنتے ہیں اس لیے وقول کہتے ہیں کہ ان کے اعمال خالص ہو چکے ہوتے ہیں اللہ کے لیے تعالی موافق علی سنت کے موافق ہوتے وہ اعمال مخالفی لاخال ستم والا سوامل اور ان کے مخالفوں کے اعمال نہ خالص ہوتے نہ سنت کے مطابق ہوتے بالبا و اطباع ہوا بلکہ بد اور خاشات کی پیروی و ناظہ یو سمون اہل البر و اہل الحا اسی لیے ان کو اہل بر اور اہل الحا خواہشوں کی پیروی کرنے والا کہا جاتا ہے تو عبادت عبادت کیا ہے ابن القیم رحی محلہ جو شیخ ابن تعمیرہ کے ہونہار شاگرد اور بہت بڑے امام ہیں ہمارے وہ کہتے ہیں کہ تجھے جب کوئی مہم معاملہ پیش ہے تجھے کوئی مہم کام کرنا ہے اور تجھے رہنمائی کے لیے دین سے فوری طور پر کوئی چیز نہیں ملتی تو تجھے میں ایک طریقہ بتاتا ہوں تجزیے کا میں نے پہلے بھی بہت دفعہ ارض کیا وہ کہتے سب سے پہلے دیکھ کام کے کرنے یا نہ کرنے کا ارادہ تیرے دل میں پیدا کیوں ہوا کیا اس ارادے کے پیدا ہونے کی وجہ رب جلال بلی کرام پر ایمان ہے اس سے محبت ہے اس کی تعظیم ہے اس کی داری کا شوق ہے اس کے قرب کے حصول کی لالت ہے کیا یہ سب خیر موجود ہے اور اس میں اپنا جائزہ لے مثلا ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے اب یہ خلوص کا جائزہ لینے کے لیے وہ سوچے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق واقعی اسی لیے دے رہا ہوں کہ میرا دین اس کے ساتھ رہ کر درست نہیں رہ سکتا میرا دین کی خرابی اللہ رب العزت کی عبادت میں نقص یا نقص واقعہ ہو سکتا ہے یا عبادت ختم ہو سکتی ہے یا بہت خراب ہو سکتی ہے اس بیوی کو جدا کیے بغیر چارہ کار نہیں ہے نیت خالص ہے. پہلا سٹیشن پار ہو گیا مگر اب اس نیت کو کھنگالنے کے لیے سوچ لے کہ اگر یہی اعمال اور یہی حرکات میری بیٹی کرے تو میرے داماد کو میں حق دیتا ہوں کہ وہ اسے طلاق دے دے اب پتا چل جائے گا کہ کس پانی میں اگر اب بھی جواب آتا ہے کہ میری بیٹی ہو تو پھر بھی میں اپنے داماد کے لیے یہی یہ کہوں گا تجھے طلاق دے دے تو اب طلاق دینے کے لیے پہلا سٹیشن تو پار ہو گیا اب وہ کہتے ہیں دوسرا سٹیشن یہ ہے تیری گاڑی کا کہ دیکھ کہ یہ جو عمل تو کرنے لگا ہے اس میں کہیں سنت کے اندر ممانعت تو اس کی موجود نہیں اس کی موافقت سنت سے ہے جو کچھ بھی سنت تجھے معلوم ہے یا معلوم ہو سکتی وہ معلوم کر لے اور دیکھ کہ سنت کے اندر یہ فٹ بیٹھتا ہے تو دوسرا بھی طرح اسٹیشن پار ہو گیا اب تیسرا اسٹیشن یہ ہے کہ شریعت نازل کس لیے ہوئی ان ارید اصلاح مستما تو سلام فرماتے ہیں کہ میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں اور مجھے وہی توفیق حاصل ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہو میں خود تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ذرے کا بھی مالک نہیں اور وہی کرتا جو میری استطاعت اب معلوم ہوا کہ استطاعت بھر ہمیں اصلاح کے لیے پیدا کیا گیا اور عبادت رقم ہے اس بات سے کہ سب سے پہلے میری اصلاح ہو جو عابد ہونے کا الحمدللہ جذبہ رکھتا ہے اور اس کے بعد لوگوں کی اصلاح ہو اگر میرے اس کام کی پہلی بنیاد درست ہے کہ یہ کام میں للہیت موجود ہے یہ کام خالی میں اللہ کی رضا کے لیے اور اس واسطے کہ اللہ کی قربت حاصل ہو جائے گی اس واسطے کے اللہ سے مجھے شدید محبت ہے اس واسطے کے اللہ کی میں تعظیم کرتا ہوں انتہائی اس لیے یہ میں نے ارادہ کیا تو پہلا معاملہ تو درست ہے دوسرا یہ کہ شریعت کے ساتھ کہیں ٹکراؤ نہیں شریعت کے موافق ہے اب بھی دوسرا معاملہ بھی صاف ہو گیا تیسری بات یہ کہ یہ کام تو میں کر بیٹھوں گا اس کے بعد جو حالات پیدا ہوں گے تو یہ اصلاح کا باعث ہوگا یا فساد میں کمی کا باعث ہوگا یا اس سے فساد اور بڑھے گا اور کسی قسم کی اصلاح کا کوئی امکان نہیں تو یہاں پر آکر کر مسلحہ اور مقصدہ کا معاملہ ہے یہ بھی سوچنا فرض اہم ہے یہ ان معاملات میں نہیں ہے جو قطعی ہیں جو ایسے قطعی ہیں کہ ان میں دوسری بات کرنے کی کسی کو اجازت ہی نہیں مثلا کہ میں وضو کروں کہ نہ کروں نماز کے لیے ہر جس بھی اس کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے یہ ان معاملات میں ہے جو معاملات اجتہاد کا رنگ لیے ہوئے ہیں جن معاملات میں دلائل دونوں طرف سے کبھی ابھرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور جن معاملات میں قدم اٹھانے سے پہلے مشورہ کی اور زبردست اجتہاد کی کوشش کی ضرورت ہے وہ و سنت کی روشنی لینے کے لیے تو یہ عبادت جو ہے وہ یہ ہے کل یا اوہن کا اس لیے ہے کہ کافروں کو واضح طور پر دین کی دعوت معلوم ہو جائے کہ دین کی دعوت نہ تو یہ ہے کہ صرف دماغ روزہ حج رکات ہو نہیں اس دماغ روزہ حج رکات سے باہر ہے بلکہ دین کی دعوت دینے والا یہ چاہتا ہے کہ وہ بیان کر دے کہ اس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر دیا اور اے کافروں تم ہمارے ساتھ کبھی رابطہ نہ چل سکو گے جب تک یہ سپرداری تم بھی کرنے کے لیے تیار نہ ہو جاؤ کہ دل و دماغ سے ربدل جلال والاکرام کو سب سے زیادہ اعلیٰ اور سب سے زیادہ محبت اس کے ساتھ تمہاری پیدائش سب سے زیادہ تعظیم اس کی ہو اور اللہ کے کرد کے لیے ہر عمل کیا جائے کافر غیر اللہ کی عبادت کرتے کیا ہر عمل میں غیر اللہ کی عبادت کرتے ایسا تو نہیں کبھی کبھی کافر بھی تو خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے انسانوں کی بھلائی کا کام کرتے کبھی کافر بھی اللہ کے لیے نماز پڑھتے اللہ کے لیے حج کرنے والے کافر بھی ہیں جو امت کے اندر داخل ہونے کے بعد نکل گئے مرتب وہ بھی تو اللہ کے لیے کام کرتے مگر ان میں عموماً کام کی دوسری شرط بھی نہیں پائی جاتی کہ وہ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہو بلکہ وہ اپنے پیروں فقیروں اور اپنے بڑوں کے طریقے کے مطابق کرتے صرف نیت خالص ہوتی ہے عمل کی شکل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینے کے لیے جس جست نہیں کرتے وہ رب الجلال والاکرام جس نے سورج اور چاند کے لیے جس نے ہواؤں اور فضاؤں کے لیے جس نے بڑی اور چھوٹی تمام مخلوقات کے لیے ایک طریقہ مقرر کر دیا اور جن مخلوقات کو اس نے اختیار نہیں دیا وہ اس طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی بجال ہے کہ آگ میں مومن بھی ڈالا جائے اور وہ نہ جلے اللہ یہ کہ اللہ کا حکم ہو وہ تو ایک معجزہ ہے ورنہ اسلام آباد میں مومنین پر مسلمین پر بھی آگ برسائی گئی تو وہ بھی جل کر راک ہو گئی کیونکہ آگ کا کام جلانا ہے وہ اپنی عبادت پر لگی ہوئی اس کو جس راستے پر مالک نے مقرر کیا وہ لگی ہوئی اسی طرح سے انسان رونقیں اسی وجہ سے کہ اس کا جسم جو کہ اختیار میں نہیں ہے اس کے وہ اللہ کی تابے داری میں لگاؤ آنکھ اپنا کام کر رہی گردہ اپنا کام کر رہا ہے پھیپڑے اپنے کام میں لگے ہوئے انتریاں اپنے کام سے تھکتی نہیں ہے تبھی تو زندگی کی سب رونقیاں اور خوشیاں چل رہی ایک بھی جواب دیتا ہے تو وہ بندہ اٹھا کر ہسپتال میں بھیج دیا جاتا ہے اور اگر دماغ جواب دے جائے تو اپنے بھی داخل کرا کر سکھ کا سانس لیتے پاگل خانے میں ان کو بھی پتا ہے کہ باوجود اس کے کہ اپنا دل کا تارا ہے مگر اب تو یہ کہیں جکڑ دیا جائے تو بہتر ہے کیونکہ اس سے تو کسی کی عزت اور کسی کی جان محفوظ نہیں تو انسان جب یہ سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو پھر نیت خالص اللہ کی عبادت کرنے کے بعد اپنا طریقہ کیوں نہیں ڈھونڈتا کہ میرا طریقہ کہاں سے مجھے ملے گا اس کا طریقہ ہم دیا اور اس نے ارے ان کو چھوڑ کر اپنے تینوں فقیروں کے طریقے پر اپنے بڑوں کے طریق قوم کے طریقوں پر اپنی مرضی کے طریقوں پر اپنی عقل کے طریقوں پر چلے تو یہ غیر اللہ کا عادل یہ مشرق اور اگر یہ اللہ کی خالص عبادت چند اعمال میں کر بھی لے اور باقی آمال میں نہ کرے تو یہ پھر بھی مشکل ہے کیونکہ ربض الجلال ول اکرام اپنے نبی کو بھی خالص عبادت کا حکم دیتے جیسے کہ میں نے سورہ زمر میں آپ کو عرض کیا کہ چار پانچ دفعہ یہ لفظ آئے کل ان مخوب میں کہہ دے نبی کھول کر بیان کر دے ان کے ذہن سے یہ شک نکل جائے کہ کوئی بچ سکے گا قُل انی عمر تو مجھے امام العبیا کو حکم ہوا ہے ان آبود اللہ کہ میں اللہ کی عبادت کس طرح سے کروں مخلصا اللہ الدین میرا دین خالص اس کے لیے ہو اور اسی کی تشریف آگے انہی آیات میں کی تین چار پانچ آیات کے بعد کہ وی نہ إِلَ عباد یہ کیا ہے خالص عبادت وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں تاخود کی عبادت اور رب و والاکرام کی طرف رجوع ہوتے آتے وہ ہے اللہ کی خالص عبادت کرنے والے ان کو بشارت دے دیں جنت کی اور وہ میرے بندے اور پھر مالک ان کی تعریف میں مزید وضاحت فرماتے اور فرماتا رب ضلجلال والاکرام اکرام اللہ القول یس تب وہ جو بات سنتے ہیں تو بات پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گر جاتے جذباتی لوگ نہیں ان کے جذبات ان کے کنٹرول میں ہیں وہ بات کو سمجھتے اللہ کی بات کو اللہ کے رسول کی بات کو سمجھتے ہیں سیت کا اس کا جو بہتر پہلو ہے اس پر عمل کرتے ہیں اور جس سے ڈرایا گیا ہے اس سے باز رہتے ہیں اگر تقسیم پڑھائی گئی تو یہ نہیں کہ اب وہ ایک گن پکڑ کر تقسیم کی پوری دنیا کو کافر کرنے پر تل جائے اور بدنام کر دیا اللہ کے دین کو اور لوگوں کو یہ کہنے کا موقع دیا کہ تقسیم خطرناک معاملہ ہے اس کو بیان ہی کرنا بند کر دیا اور یا یہ کہ تقسیم کرنا ہی بند کر دی نہیں جی نہیں بس جس نے مسلمان کو کافر پھر کہا وہ خود کافر ہو جاتا ہے لہذا مسلمان کچھ بھی کرتے رہے انہیں ڈرایا ہی نہیں انہوں نے حق ہی نہیں ادا کیا ڈرانا فرض تھا لوگ بم سے کھیل رہے تھے لوگوں کی ہڈیاں اور لوگوں کا گوشت اور ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے تھے اور ان کو تخص نہیں آیا یہ شرک اور یہ کبھی نہ معاف ہونے والا گناہ ہے تو فرما فیون احسنا کال کے اچھے پہلو کو لیتے ہیں اور اس پر عمل پہرا ہو جاتے ہیں اس کی اجتباع کرتے الا اکل ہدا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہدایت مالک کی طرف سے آئی یہ اللہ رب العزت نے ان کے سینے روشن کیے فرما الاکلزین ہدا الاک ال الباغ اور یہ ہیں ہے مند یہ ہے لوب والے جنہوں نے عقل جو اللہ نے سب سے بڑی ہمیں نعمت دی ہے اس کا صحیح فائدہ اٹھایا عقل کا فائدہ اس نے نہیں اٹھایا جس نے کاروبار شاندار کرنا سیکھا جس نے بہت بڑی اپنی سلطنت بنا لی جس نے دنیا میں اپنا نام اتنا پیدا کیا کہ تاریخ میں اس کا نام ثبت ہو گیا تو بہت بڑا بادشاہ وہ گزرا ہے حقیقت ہے کہ عقل کا فائدہ اس نے اٹھایا جس نے اللہ کی عبادت کے سب طریقوں کو سیکھا اور اس کو سیکھتے سیکھتے اور ان پر عمل کرتے کرتے اور اللہ کی عبادت میں چوٹی پر سوار ہونے کی ہرس میں وہ اس دنیا سے چلا گیا کیونکہ یہ عبادت کا معاملہ اتنا نازک ہے کہ ہر وقت ہمارے دل میں یہ بات جو ہے وہ حاضر رہنی چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں یہ کام ہمارا اللہ کے لیے ہو اللہ کی محبت لیے ہوئے ہو انتہائی اللہ کی عظمت کی وجہ سے ہو اللہ کے قرب کے لیے ہو اللہ پر توقع کرتے ہوئے اس کام میں چلتے چلے جائیں اور اس کے بعد یہ شریعت کے مطابق ہو اور پھر مسلح اور مقصدہ پر نظر ہو یہ ہر وقت ممکن نہیں یہ جس قدر جس کو زیادہ حاصل ہو جائے گا اتنا ولاح اس کا بڑا مقام اور اس کے لیے اللہ نے ہمارے واسطے بڑے خوبصورت انتظامات فرمائے کبھی یوم عرفہ آ جاتا ہے کبھی سوموار کا روزہ آ جاتا ہے کبھی جمعرات کا روزہ آ جاتا ہے کبھی تیرہ چودہ پندرہ کا کبھی رمضان المبارک ہے کبھی ایک رات دے دیتا ہے سارے سال میں اور اس کو اللہ تعالیٰ ایک ہزار ماہ کے برابر کر دیتا ہے اللہ تبارک وطالہ ہمیں مواقع دیتا ہے کیونکہ ہم کمزور ہیں ہر وقت ایک حالت ہماری کیا صحابہ کی دکان نہیں رہ سکتی رضوان اللہ علیہ اجمعین اس واسطے مالک نے ہمیں اپنے آپ کو اوور آل کرنے کے موقع دیے یہ مواقع کہ دل کی بتی کو صاف کرتے رہو اور تیل مہیا کرتے رہو تاکہ یہ چراغ جلتا رہے ہاں کبھی اس کا علاؤ بہت تیز ہوتا ہے اور اس کی روشنی معاشرے میں خوب نور پیدا کرتی ہے اور کبھی یہ کمزور ہوتا ہے یہ اہل ایمان کے ساتھ ہوتا رہتا ہے ان شیطان وہ جو متقی ہیں جب انہیں شیطان کا کوئی وسوسہ وسا دامنگیر ہوتا ہو جاتا ہے وسوسہ وسا دامنگیر اس سے بچنا یہ ہماری فطرت میں ہے کمزوری مگر اسی وقت وہ اللہ کو یاد کرتے تھے ایزا ہوں مد فروم تبھی وہ دل کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگ جاتے یہ اہل ایمان کی مثال ہے اللہ کے رسول نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے صلی اللہ علیہ و وسلم کہ کافر اور مومن کی مثال اس طرح جیسے سنوبر کا درخت اور کھجور درخ. کا درخت یا سنوبر کا درخت زمین میں بالکل گڑا ہوا ہے بڑا مضبوط ہے اور ایسا ہے جیسے پہاڑ ہوائیں اور طوفان آتے ہیں اس پر عام طور پر اثر انداز نہیں ہوتے مگر جب تیز آتے ہیں تو جوڑوں سے اکھڑ کر بو جاتا ہے اور کھجور کا درخت مومن ہے جب اس پر طوفان آتے یہ جھکتا ہے پھر کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ اہل ایمان ہے تبھی مایوس نہ ہو اپنے اللہ کی رحمت سے ہم رمضان کی تیاری ابھی سے کریں یہ مہینہ باغ و بہار کا مہینہ یہ مہینہ رحمتوں کا مغفرت کا آگ سے نجات کا مہینہ یہ مہینہ لت القدر کا مہینہ یہ مہینہ تیاری ابھی سے کرنا کوئی بداعت نہیں اس مہینے کے لیے آدمی اپنی معاشی طور پر اپنے آپ کو خوشحال کرنے کی جو تھوڑی بہت تیاری کر سکتا ہے وہ کرے اپنے اوقات کی تقسیم کے ارادے کرے ارادے پر نیکی ملے گی عمل کرنے کا جب ارادہ کریں گے تو نیکی ملے گی اور گناہ اس وقت ملے گا جب سچ مچ عمل کریں گے یا منہ سے زبان سے نکالیں گے اس سے پہلے اللہ کبھی گناہ نہیں دے گا اللہ اتنا مہربان ہے تو ابھی اسے ارادے کریں رمضان کے لیے رمضان قرآن کا مہینہ ہے جو قرآن کو پڑھ گیا اور قرآن کو سمجھ گیا وہ وہ شخص نورانی شخص ہے خیرکم من تعلم القرآن و اللّہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں اور کس طرح سے سیکھتے اور سکھاتے ہیں جیسے صحابہ سیکھتے اور سکھاتے تھے رضوان اللہ علی مجمعین عائشہ کو پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام الملین کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق آپ کا اخلاق آپ کی شخصیت اور سیرت وہ کیا تھی تو فرماتی کون اور خلق, خلق وہ چلتا پھرتا قرآن اسی طرح سے درجہ بدرجہ مجھے اور آپ کو بننا ہے اجتماعی رنگ میں بھی اور انفرادی رنگ میں بھی زندگی کے ہر میدان میں اللہ عبادت مانگتا ہے عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ نماز تو پڑھ لی اور باقی زندگی نماز کی روشنی سے خالی ہے وہ نماز نماز نہیں سلاب تا عہشا منقط نماز فہشا اور منکر سے روکتی ہے اور وہ روزہ جو کسی کو کالے زور سے نہ روکے جھوٹ سے سب سے بڑا جھوٹ شرک اور اس کے بعد باقی جھوٹ قول زور سے نہ روکے والعمل بھی اور اس پر عمل کرنے سے نہ روکے وہ روزہ نہیں ہے وہ بھوک پیاس ہے اور اللہ کو ایسے روزے کی کوئی حاجت نہیں اللہ کو کوئی پرواہ نہیں اللہ ایسے روزے کو بالکل نہیں ہم سے مانگتا روزے کے مقصد جب تک آدمی کے دل میں نہیں ہے اور اس کی شکل سنت کے مطابق نہیں ہے تو دونوں شرطیں پوری نہیں قبول اعمال کی بس آج اسی پر اتفاق کرتے اور رمضان کی تیاری کریں انشاءاللہ اگلی اتوار درس نہیں ہوگا کیونکہ میں نے سفر کرنا ہے تو رمضان میں شاید یہی وقت میرا خیال بہترین وقت ہے اثر کا اگر کوئی مزید بات ہے تو ابھی مشورہ کر لوں میرا گمان میں تو یہ اثر کے بعد کا وقت بہت اچھا وقت ہے کسی نے روزے کی افطاری کے لیے دور بھی جانا ہے تو وہ پہنچ سکتا ہے اپنے گھر تک اور ابھی ماشاء اللہ گرمی بھی نہیں ہے گرمی اب کم ہی ہونی زیادہ تو نہیں ہوگی ان تو اگلی اتوار تو نہیں ہوگا درس اس کے بعد ان رمضان میں مسلسل چلے گا